ماننسخ من آیتن اور نہیں منسوخ کرتے ہم من آیتن کسی آیت کو او نن سے ہا اور نہ ہم اس میں بھلاتے ہیں ناتی مگر ہم لے آتے ہیں بےخیرن منہا اس سے بہتر چیز او یا مستہ اس کے برابر الم تالم کیا تم نہیں جانتے ان اللہ کہ اللہ تعالی کل تعین قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ ہے ایسی آیت کریمہ جس میں اللہ تعالی نے ایک بہت عظیم الشان علم کا بیان فرمایا اور اتنی اہم چیز ہے یہ کہ اگر کسی انسان کو اس کا علم نہیں ہوگا اور نہیں آتا تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس سے وہ محروم ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے دیکھا ایک آدمی واس کر رہا تھا کوفہ کی جامع مسجد میں تو حسف علی رضی اللہ عنہ تو علم کے میدان میں ساری زندگی ان کی گزری تھی تو وہ سمجھ گئے کہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ کون ہے کیا کہہ رہا ہے تو لوگوں نے کہا حضرت یہ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے واضح کر رہا ہے اللہ کی یاد اس قسم کی باتوں کی ترغیب دے رہا ہے انہوں نے کہا یہ نصیحت نہیں کر رہا یہ کہہ رہا ہے کہ من انا میں کون ہوں میں کس کا بیٹا ہوں مجھے پہچانو اور پھر حستے علی رضی اللہ عنہ اس کے پاس چلے گئے اور اس سے پوچھا کہ تم قرآن پاک کے ناسخ اور منسوخ کا علم جانتے ہو اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا ہلکتا و اہلکتا تو خود بھی برباد ہوا اور جو تیرے ساتھ رہے جو تیرے پیچھے چلے وہ بھی ہلاک ہوئے برباد ہوئے اخر چڑنی نکلو یہاں سے یہ ناسخ اور منسوخ کا علم جو ہے کئی ایک چیزیں اس میں سمجھنے کی ہیں ایک تو رائے یہ ہے اصل مسئلہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہ یہ, یہ تھا کہ یہودیوں کے ہاں بدا آ کا ایک مسئلہ چلتا تھا اور وہ مسئلہ ہمارے ہاں بھی اگر آپ کبھی مطالعہ کریں اہل تشریح کی کتابوں کا وہاں بھی آپ کو مل جائے گا اصول کافی کافی ان کے ہاں چار کتابیں بنیادی طور پہ ہیں نا اگر ان کتابوں کا مطالعہ کریں آپ کو وہاں بھی مل جائے گا اور یہ چیز حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدس رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اسنا اشریہ میں بڑی تفصیل سے لکھی ہے اور کچھ نہ پڑھے آدمی شیئت پہ حضرت کی کتاب سوچ سمجھ کے پڑھ لے ساری زندگی دھوکہ نہیں ہوتا شاہ بل صاحب رحمت اللہ علیہ نے کمال کیا ہے اور اب تک ان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کتاب کا ایسا ہی جواب لکھ کے لائیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب کے جواب میں شیعہ میں جن لوگوں نے ہندوستان میں کام کیا تھا بائیس بائیس جلدیں لکھی ہیں ہم نے لکھنؤ میں دیکھی لیکن بات وہ نہیں آئی جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی ہے کوئی بھی دیکھ لے جا کے حضرت کی کتابوں کو اور اس پہ جو رد لکھا گیا بدا کا ترجمہ یہ اس کی تشریح یہودیوں کے ہاں یہ تھی کہ وہ کہتے تھے اللہ ایک چیز کا حکم دیتا ہے اور پھر وہ حکم جب لوگوں پر نافذ ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اللہ کو یہ خیال آتا ہے کہ ہو یہ حکم تو ٹھیک نہیں تھا تو اللہ اس حکم کو بدل دیتا ہے اللہ تعالی سے بھول ہو جاتی ہے اللہ سے غلطی ہو جاتی ہے علی حضب اللہ یہ تھا ان کے ہاں تصور اور اس کے مطابق وہ کرتے بھی تھے وہ کہتے تھے تورات میں خدا نے ایک چیز کا حکم دیا جب لوگوں میں وہ چیز نافذ ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ یہ جو حکم دے دیا تھا یہ تو ٹھیک نہیں تھا اس میں تو لوگوں کا بڑا نقصان ہے پھر خدا نے اس حکم کو بدل دیا مسلمانوں میں جب یہ چیز ہوئی اور یہودیوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کا حکم دیتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد اس حکم کو تبدیل کر دیتے ہیں تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اسے کسی اچھے معنی میں لیتے اور اپنے کرتوت دیکھتے انہوں نے کہا کہ یہ عجیب نبی ہیں علیہ السلام ایک چیز بتاتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری چیز چینج کر دیتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبوت نہیں ہے بلکہ اپنے پاس سے ہی بتاتے رہتے ہیں کہ یہ حکم ایسے ہے اور ایسے یہ تھی ان کے اعتراضات کا خلاصہ اور ہمارے نزدیک نسخ یہ ہے کہ اللہ نے ایک حکم دیا اور اللہ کا اعلی کو پتہ تھا کہ یہ حکم کی وقت تبدیل ہونا ہے کیونکہ اللہ کا علم تو آج بھی وہی ہے اور کل بھی وہی ہے یہ آج اور کل میرے اور آپ کے حساب سے ہیں. اللہ کے لیے تو آج بھی وہی اور دس ہزار سال بعد بھی وہی اور دس ہزار سال پہلے بھی وہی خدا کا علم جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا کرتا اللہ کا حکم منسوخ ہوتا ہے اللہ کا علم منسوخ نہیں ہوتا اللہ کے علم میں ہے کہ پہلے دن اس کائنات میں کیا ہوا اور اللہ کے علم میں ہے کہ آخری دن اس کائنات میں کیا ہوگا اسی لیے یہ جتنا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا نا میں میں کہ اس آدمی کو عذاب ہو رہا ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے کبھی بات آئی تو کریں گے اس کی بہت اچھی ایک توجی ابن عربی رحمت اللہ نے کی ہے اور جن لوگوں کو خام خاط تصوف سے چڑ ہے نا تو یہ ایک طبیع سی بات ہے کہ آدمی کو جس چیز سے نفرت ہو جائے جس علم سے جس چیز سے تو آدمی اس کی اچھی چیزوں کو بھی قبول نہیں کرتا رد کر دیتا ہے کیونکہ نقطہ نگاہ بدل جاتا ہے بچے ہیں اور کوئی بچہ بھنڈیاں نہیں کھاتا مثلا تو آپ جتنا مرضی اچھی لذیذ پکا کے رکھ دیجئے اس سے نہیں کھانی کیونکہ اسے سے چڑ ہے نہیں کھاتا تو یہ جن لوگوں کو تصوف سے چڑ ہوتی ہے نا ان کے لیے بہت سے مقامات قرآن پاک کے سمجھنا دشوار ہو جاتے ہیں ابن عربی رحمت اللہ نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس بات کی میں نہیں کریں گے بس سمجھنا ہے تو اسی سے سمجھ جائیے وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ عذاب ہو رہا ہے جہنم کا تو اس پہ یہ،, یہ اشکال یہ شبہ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو آئیں گے ہزار سال بعد تو آنزل صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیسے دیکھ لیا تو وہ کہتے ہیں کہ ٹائم کی بات ہے اور ٹائم میں ہر چیز موجود ہے اللہ کے علم میں تو اللہ تعالی نے ایک سرا وہاں سے اٹھایا جس دور میں جس عہد میں جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک سرا اللہ نے قیامت کا اٹھایا اور اپنے علم کے مطابق خدا نے ان دونوں سروں کو ملا دیا تو جو چیزیں اللہ کے علم میں تھیں وہ ساری کی ساری شکل اختیار کر کے پرسانفائی ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ وہ ٹائم پہ جہاں بحث کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ٹائم سے آدمی کیسے نکل سکتا ہے اور ٹائم کی حدود کیا ہیں وہاں پر وہ یہ بات کرتے ہیں لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ بڑی دقی تو اللہ کا علم وہ منسوخ نہیں ہوتا حکم منسوخ ہو جاتا ہے تو اللہ کا کا علم ایک حکم اس نے نازل کیا کہ مسلمانوں یہ کام کرنا ہے مثلا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے فرض کر لیجئے اللہ تعالی نے پانچ سال بعد اس حکم کو تبدیل کر دیا تو اللہ کے لئے پہلے بھی اس, زی... اس کو اتنا ہی علم تھا جتنا پانچ سال بعد تھا اسے پتا تھا کہ میں نے پانچ سال بعد اس حکم کو تبدیل کرنا ہے تو یہ جتنی تبدیلیاں ہیں یہ ہمارے آپ کے حساب سے ہیں اللہ کے علم کے حساب سے تو نہیں ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جتنی بھی تبدیلیاں لاتے ہیں وہ نیچرل چیزیں ہیں مثلاً بچہ ہے وہ دودھ پیتا ہے تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو خوراک کھانے لگتا ہے پھر اور بڑا ہو جاتا ہے تو اور چیزیں کھانے لگتا ہے تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ پہلے ماں سے دودھ پلا دی تھی اب بھی دودھ ہی پلائے نہیں اس لیے کہ اور اس کی زیادہ ہو گئی اب دودھ کی بجائے کوئی اور چیز غذا میں دے دی جائے گی بس اسی طرح اللہ نے کچھ احکامات کو ناصل کیا اور وہ احکامات وقتی طور پہ تھے وہ ہمارے اور آپ کے حساب سے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حساب سے تھے ودنا اللہ کا علم تو ہمیشہ یکساں رہا ہے اسے تو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا دو باتیں یہ تھا یہودیوں کا اعتراض کہ اللہ کبھی کوئی حکم دیتا ہے کبھی کوئی حکم دیتا ہے اللہ نے فرمایا ننسخ من آیتن اور کوئی آیت جو ہم منسوخ کرتے ہیں اور منسہا یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں خیر منہا ہم اس سے بہتر چیز لے آتے ہیں اور مستحا یا اس کے برابر کی کوئی چیز لے آتے ہیں کوئی بھی حکم جو منسوخ کرتے ہیں تو ہم اس سے بہتر حکم دے دیتے ہیں بیت المقدس کی طرف حکم تھا نماز پڑھنے کا اسے منسوخ کر دیا یہ کہہ کے کہ ولو وجوہ اپنے چہروں کو بیت الحرام مسجد مسجد حرام کی طرف پھیر لو تو اب جو مسجد حرام کا حکم دیا ہے اور بیت المقدس کو منسوخ کر دیا تو اللہ نے گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہا کہ ہم پہلے سے زیادہ بہتر حکم لے آتے سمجھ آ رہی با اچھا ایک چیز اور بھی ہے اور وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ منسوخ آیات جو ہیں ان میں یہاں دو لفظ اللہ تعالی نے استعمال فرمائے ایک تو کہا ہے کہ ما ننسخ من آیتن جو آیت بھی ہم منسوخ کر دیتے ہیں آیت سے کیا مراد ہے بعض مفسرین کے ہاں سرے سے ناسخ اور منسوخ کی بحث یہاں ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے تورات کے احکامات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہماری کتاب میں یہ حکم تھا آپ کی کتاب میں یہ حکم ہے تو اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہلے کوئی اور حکم دیتا ہے بعد میں بھول گیا تھا اور بھول کے اللہ نے یہ بات کر دی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی بھی ماننسخ من آیا کوئی بھی آئے جو تو حکم ہم منسوخ کرتے ہیں او ان سے یا اسے بھلا دیتے ہیں ناتی بخیرم منہا او مستیا ہم اسی جیسا ایک حکم لے آئیں گے یا اس سے بہتر لے آئیں گے یہ ایک تو کی رائے یہ ہے اگرچہ کم ہیں لیکن وہ کہتے ہیں سرے سے ناسخ اور منسوخ کی آن بحث ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں تورات کے متعلق بہت کم اس طرف گئے ہیں لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کا اقرائے اور موقف یہ بھی جو اصل رائے اور موقف جمہور امت کا ہے جو اس پہ منسوخ ہونے کی بحث کرتے ہیں ایک بحث یہ جتنی باتیں ہم آپ سے ارض کر رہے ہیں یہ آپ اسے غور سے سنتے رہیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ایک مسئلے کے پہلو کتنے ہیں اچھا اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ جو مفسرین کہتے ہیں یہ اسی امت کا قرآن کا ہی تذکرہ ہے کہ ایک حکم کو دوسرے حکم سے منسوخ کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نسخ کن کن چیزوں میں وارد ہوتا ہے کون کون سی چیزیں منسوخ ہوتی ہیں تاریخ منسوخ نہیں ہوتی خبر منسوخ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا مثلا اللہ تعالی نے کہا کہ علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو اب دوبارہ اللہ یہ تو نہیں حاضر کریں گے کہ طوفان نہیں آیا تھا اس لیے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو نسخ ہو سکے ایک عقیدہ منسوخ نہیں ہوتا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ یہ تقدیر پہ ایمان رکھنا ضروری ہے پھر کہیں کہہ دیا ہو کہ نہ تقدیر نہ مانو بے شک اور مانو تمہارے لیے اختیار ہو گیا یا تقدیر پہ نہ مانا کرو عقائد منسوخ نہیں ہوتے تیسری چیز اخلاقیات ہیں یہ منسوخ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا ہو کہ تم اللہ پہ بھروسہ کرو توقل کرو صبر کرو شکر کرو حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ کینے سے بوس سے غیبت سے اور پھر بعد میں وہی آ گئی ہو کہ غیبت بھی کیا کرو حسد بھی کیا کرو اور صبر اور شکر نہ کرو ظاہر ہے یہ تو کوئی چیز نہیں ہے یہ بھی نکل گئی آیا لے دے کے ایک حکم باقی رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیں اور حکم کے بعد اسے کینسل کر دیں اس کی تین قسمیں ہیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کسی چیز کا اور حکم دینے کے بعد اس کی پہلی قسم یہ بن جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو حکم دیا ہے حکم کو باقی رکھے اور تلاوت کو اٹھا دے حکم باقی رہتا ہے اور تلاوت اٹھ جاتی ہے منسوخ آیات جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی وہی پوری پوری یہاں تک کے سورہ احزاب جو ہے بائیسویں بارے میں اتنی بڑی بڑی صورتیں بھی نازل ہوئیں لیکن اگلے دن لوگ اٹھے تو انہیں یاد ہی نہیں تھی اونن ان یا ہم اسے بھلا دیں آیا نا شاہد میں تو حکم جو ہے وہ باقی رہتا ہے اور تلاوت اس کی اٹھا دیتے ہیں اس کی بہت سی مثالیں ایسی مل جائیں گی جو حدیث میں آئی ہیں حکم باقی اور تلاوت اٹھا دی حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے خطبہ دیا اور حدیث میں آیا ہے مسلم وغیرہ میں کہ انہوں نے اپنے خطبے میں یہ کہا کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت کوئی برا کام کرے تو انہیں رجم کیا جائے پتھر مارے جائیں اور انہوں نے کہا یہ آئےت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی اور لوگوں اللہ نے اس کا حکم باقی رکھا اور اس کی تلاوت خدا نے منسوخ کر دی سورہ نور میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اس کی تلاوت خدا نے اٹھا لی اور اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا ہے تو میں قرآن کے حاشیے پہ ہی اگرچہ لکھواتا لیکن لکھوا ضرور دیتا کہ مرد اور عورت جبکہ وہ شادی شدہ اور ایسے کریں تو ایسے کیا جائے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اس امت میں کوئی گمراہ ایسے نہ پیدا ہو جائیں جو آخری زمانے میں آ کر کہنے لگیں کہ رجم شریعت میں نہیں ہے پتھروں کا مارنا شریعت میں نہیں ہے انہوں نے کہا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا تو اسے سے لکھوا دیتا یہ چیز ہے کہ تلاوت منسوخ ہو گئی اور حکم باقی ہے مسلم میں ایک اور روایت آتی ہے مسلم کی اس روایت میں آتا ہے حضرت ابو موسا عشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انا کنہ نقل و ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم دوست سورت ایک پڑھتے تھے اور وہ سورہ برات جتنی تھی سورہ توبہ جتنی بڑی صورت تھی اور اس میں یہ احکامات تھے ساری کی ساری چیزیں اللہ نے نازل کی تھیں اور وہ کہتے ہیں پھر ایک دن سب کو وہ بھول گئی اور مجھے اب بھی اس کی ایک آیت یاد ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ لوکان علی ابن آدم وادیا نے مالن اور اگر ہم انسان کے آدم علیہ السلّۃ السلام کے بیٹے کو دو وادیاں دے دیں جو پیسے سے بھری ہوئی ہوں تو لبتغا وادی سالثن تو یہ تیسری وادی کی تلاش میں چلا جائے گا ولا یملا جوف ابنا آدم اور آدم کے بیٹے کی علیہ سلطلام پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی الت راب سوائے قبر کی مٹی کے کہ اس مٹی سے ہی پیٹ بھرتا ہے باقی آدمی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی اور ان کا کننا نقدہ سورتن ہم ایک اور صورت بھی پڑھتے تھے نشب عہد المصبہات جو مصبحات سبب للہ سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں نا سببہ للہ جو آخری پاروں میں اس کے برابر ایک صورت تھی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے بھول گئی بس مجھے اب اتنا اس میں سے یاد رہ گیا کہ یا امنو لیما آمنو قولو تقولون مالا تو یہ اب بھی آیت سورہ سب میں آئی ہے یہ وہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی جیسے ہوتا ہے قرآن میں ایک آیت کہیں آ وہی آج دوبارہ ریپیٹ ہو گئی پرسوں ترسوں بھی ایک مثال اس کی دی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس میں سے یہ یاد رہ گیا کہ ایمان والوں کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو فتوختب شہادتن فی آنا تمہارے گلوں میں لکھ کے لٹکا دیا جائے گا جو کچھ کے تم نے شہادت دی تھی گواہی دی تھی فتح سے علون انہا گیا ملقیامہ اور قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کہ کیا شہادتیں کیا گواہیاں دیتے ہیں تو یہ پہلی قسم ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بہت چیزیں اس پہ بیان کی اور کئی ایک صحابہ رضی اللہ عن کہتے ہیں کہ ان کا حکم اٹھ گیا اور منسوخ جو چیزیں تھیں تلاوت منسوخ تلاوت اس کی یعنی آیات اٹھ گئی تلاوت منسوخ ہو گئی مگر حکم باقی رہا ہے یہ پہلی قسم انہی منسوخ آیات کو لوگ لکھتے تو تھے وہی تو آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے تھے کہ مجھے فلاں سورت بھلا دی گئی تو اللہ کو جب منسوخ کرنا ہوتا تھا تو لوگوں کے ذہن سے وہ ہٹا دیتے تھے یہی اسی قسم کی آیات جو منسوخ تھیں رسط عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں لکھ کے رکھی بھی تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری میں مصروف تھیں اور ملمومین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک پالتو جانور تھا اور یہ آیات جو رکھی ہوئی تھی نشانی یادگار کے طور پر یہ جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ چیزیں سنبھال سنبھال کے وہ رکھتی رہتی ہیں چاہے آدمی جتنا بھی کہے کہ اس کی اب ضرورت نہیں رہی تو وہ سنبھال لیتی ہیں ایسے رکھی ہوئی تھی جو ہمارے گھر کا پالتو جانور فرمایا میں بیان یہ کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر پہ کیفیت کیا ہو گئی تھی مجھے کتنا گھر میں کام کرنا پڑتا تھا کیا ہمارے ہاں فقر و فاقہ تھا کیا چیزیں تھیں اس میں فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک پالتو جانور تھا وہ ان آیات کو چبا گیا تو آیات تو نہیں تھی وہ تو منسوخ ہو گئیں ان کی ختم ہو گئی سب چیزیں اٹھ گئیں یہ وہ چیز ہے بس اتنی سی بات جسے لوگ لے اوڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ چالیس پارے تھے اور دس وز عائشہ رضی اللہ عنہ کی بکری کھا گئی تھی۔ یہ ہے بس اصل بات اتنی سی ہمارے یہاں مسند احمد میں یہ روایت آئی ہے ہم کہتے ہیں منسوخ آیات تھیں لکھ کے رکھی بس ٹھیک ہے گھر میں پڑی ہوئی تھی اور وہ تو بیان کر رہی ہیں کہ کتنی مصروف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ہے پہلی قسم دوسری قسم وہ ہے کہ حکم منسوخ ہو گیا اور تلاوت اب تک باقی ہے کہ قرآن پاک میں تلاوت ہم ان آیات کی کرتے ہیں مگر اس کا حکم اب اس پہ عمل نہیں ہو سکتا اور وہ حکم منسوخ ہو گیا اس سلسلے میں آپ دیکھیے سورہ مجادلہ اٹھائیسویں بارے میں ہے وہاں پر ایک مثال آپ کو اس کی دیتے ہیں اٹھائیسواں پارا ہے سور مجادلا اور ففٹی ایٹ نمبر ہے سورہ کا اور آیت نمبر ہے بارہ اصل میں اگر سمجھنا ہے تو آپ اسے شروع کریں آیت نمبر ایٹ سے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ سلسلہ کلام ہے کیا اللہ تعالی نے فرمایا المت ریل اللہجوا تم نے کبھی غور نہیں کیا جن لوگوں کو ہم نے منع کیا تھا کہ سرگوشیاں نہ کیا کریں مجلس ہے دس آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور دو آپس میں ایک دوسرے کے کان میں بات کر رہے ہیں تو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ پتا نہیں بات کیا ہے مسئلہ کیا ہے اللہ نے کہا ہم نے منع کر دیا تھا کہ یہ سر گوشیا نہ کیا کریں سما یا او دمان ہو ان جس چیز سے منع کیا ہے پھر وہی وہ حرکتیں کرتے ہیں منافق بتناجن بال اسم والدوان و ماسیت الرسول اور آپس میں بیٹھ کے باتیں کیا کرتے آپ کی مجلس مبارکہ میں اسم گنا کی اور عدوان حد سے بڑھے ہوئے کاموں کی وماسیت رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی نافرمانی کی باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں کہتے ہیں بھائی کا اور جب آپ کے پاس آتے ہیں حو کا بالم جوہ کب اللہ تو آپ کو ان الفاظ سے سلام کرتے ہیں جو سلام اللہ نے نہیں کہا اللہ اللہ نے وہ الفاظ نہیں رکھے ہوتا تو یہی ہے نا کہ السلام علیکم کہ اللہ کی سلامتی ہو آپ پہ وہ اس سلام کو لام اس میں سے نکال جاتے تھے اور کہتے السلام علیکم اور سام کا مطلب تم پہ موت آئے اللہ نے فرمایا یہ جب آتے ہیں آپ کی مجلسوں میں تو آپ کو ایسے سلام کرتے ہیں جو اللہ نے تو نہیں کہا وہ یقولوں نہ فی ان اور اتنے بے حیا ہیں کہ اپنے دل میں کہتے ہیں لولا جو عزب اللہ کو بے ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں تو خدا میں عذاب کیوں نہیں دیتا خدا میں کیوں نہیں پکڑتا ہسب جہنم نہیں کافی یسلونسی تنا چاہیے تم ایمان والو جب تمہیں آپس میں گفتگو کرنی پڑ جائے فلاں تنا جاؤ بل اسم ودوان و ماسیت رسول تو کبھی بھی سرگوشیاں بیٹھ کے نہ کرنا گناہ کے متعلق زیادتی کسی پہ کرنی ہے اس کے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاسیت نہ فرمانی پر کبھی آپس میں بیٹھ کے مشورے نہ کرنے و تنا جاؤ و تکوا اور نیکی اور تقوا کی باتوں میں البتہ مشورے کیا کرو وطخ اللہ لذیل و شرول ڈرو اس اللہ سے جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے ان نمنجوا یہ آپ کی مجلس میں جو ایسی لوگ حرکتیں کرتے ہیں مین شیطان یہ شیطان کی طرف سے لزین آمنوں تاکہ ایمان والے اس سے تکلیف اٹھائیں ایمان والوں کو پریشانیاں ہوں بالشین اللہ بزن اللہ اور یہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے اللہ فلت وکل اب دیکھیے یہ اس سلسلہ کلام میں سمجھ آیا رسول اللہ صلی اللہ علم مجلس میں بیٹھ کے یہ منافق ایسی حرکتیں کرتے تھے پچاس آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور دس مجلسیں قائم ہیں دو ادھر بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں دو ادھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں وہ نہیں سنتے تھے تو اس سے بڑی بد اور مجلس کے آداب کے خلاف ایک صورت پیدا ہو جاتی تھی اللہ نے ایک بارہویں آیت میں فرمایا کہ الذین آمنوں اے ایمان والو اذا نہ جائی تم الرسول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے کوئی سرگوشی کرنی ہو نا یہ منافق اس سے بھی بڑھ کر یہ کرتے تھے کہ اٹھ کے کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کے بات کرنے لگتے تاکہ امپریشن یہ پڑے لوگوں پہ کہ ہم تو بہت ہی زیادہ دین کے خیر خواہ ہیں اللہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنی ہو فقد مئی نہ جو کم صدا کا تو پہلے صدقہ کیا کرو مال خرچ کر کے آؤ پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو ذالک کا خیر اللہ اس سے تمہارے تم خیر میں رہو گے بات ہر اور یہ بہت ہی پاک کرنے والی بات ہے پہلے پیسے خرچ کرو پھر آ کے مشورہ کرو فلم تجدو ف اللہ وحر الرحیم اور اگر نہ ملے پیسے خرچ کرنے کو جن مسلمانوں کو تو اللہ ان کے لیے غفور الرحیم یہ تھی آیت اور اس پہ عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ ایک الگ بات ہے لیکن اس پہ عمل کی کوئی صورت اب باقی نہیں رہی بقول مفسرین کے مفسرین کہتے ہیں یہ ان آیات میں سے ہے جس کا حکم اٹھ گیا بعد میں اور تلاوت تب تک باقی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جب اسلام کے لیے کام لوگ کرتے ہیں تو جو بھی بڑی حیثیت کے آدمی ہوتے ہیں ان کو کیسے کیسے مراحل دیکھنے پڑتے ہیں اور منافقین کس طرح ان کی صفوں میں گھس آتے ہیں اور منافقین کس طرح اسلام کو نقصان پہنچایا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہے اس کی دلیل کہ آیت باقی رہی اور یعنی یہ چیز باقی رہی اور اس کا اس کا حکم اللہ نے اٹھا دیا یہ دوسری قسم ہو گئی اچھا ایک چیز اور دیکھیے اور وہ یہ ہے کہ یہاں حکم منسوخ ہو گیا اور تلاوت باقی ہے دو قسمیں اور تیسری قسم یہ ہے کہ حکم اور تلاوت دونوں ہی اللہ نے اٹھا لی حکم بھی اٹھ گیا تلاوت بھی اٹھ گئی تو اب وہ آیات جو ہیں حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں کئی جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عا کا ایک جملہ ہے وہ آپ سن لیجیے اسے مسلم میں آیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کانم اما انزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے یہ حکم نازل ہوا کہ عشر رض دس مرتبہ جب بچہ دودھ پیے گا تب وہ اس کی ماں بنے گی دس مرتبہ دس چستیاں لے گا بچہ دس مرتبہ دودھ اس خاتون کا اس کے حلق سے اترے گا تو وہ اس کی, اس کی رضائی ماں بن جائے گی نا دودھ پلانے والی ماں بن جائے گی پھر کہتی ہیں حضط عائشہ رضی اللہ نہ کہ پھر آیات نازل ہوئی فنسخنا اور اللہ نے اس دس کو منسوخ کر کے پانچ مرتبہ کا کر دیا کہ پانچ مرتبہ بھی اگر پیے گا تو یہ بچے کی ماں بن جائے گی اور پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد یہ تو عائشہ رضی اللہ نہ کے لفظ تو اتنے ہیں وہ کہتی ہیں فتوفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا وہی مما یکر من القرآن اور یہ چیز قرآن میں پڑھی جاتی تھی یہ حدیث پوری سنا دوں اور اس پہ جو اعتراض ہے وہ بھی تاکہ آپ کو کبھی موقع پیش آئے زندگی میں تو پریشانی نہ جو لوگ قرآن کے ناقص ہونے پر اعتراض کرتے ہیں شیعہ حضرات اور وہ کہتے ہیں قرآن پورا نہیں ہے وہ اس روایت کو مسلم سے لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایسے عائشہ رضی اللہ نا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور قرآن پڑھا جاتا تھا اور اس میں یہ بات تھی کہ پانچ مرتبہ دودھ پیے تو ماں اور بیٹے کا رشتہ تعلق قائم ہوتا ہے وگرنا نہ نہیں تو وہ کہتے ہیں اس قرآن میں دکھاؤ کہاں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن میں نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بہت سی آیتیں جو تھیں وہ کھا گئے تھے اور انہی میں وہ آیات بھی تھیں جن میں پہلی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا حکم تھا وہ بھی تم لوگ کھا گئے یہ ہے اصل بنیاد ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر صرف ایک ہی جملہ ہے جس پہ کال پیش آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی وفات ہو گئی اور یہ پڑھی جاتی تھی اس کو بہت سے حضرات نے جواب دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یعنی وفات کے بعد پڑھی جاتی تھی تو اس کا میں مطلب نہیں ہے کہ اس قرآن میں وہ شامل تھی مطلب یہ کہ لوگ جانتے تھے لوگ پڑھتے تھے ایک دوسرے کو سناتے تھے کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس قرآن میں شامل تھی تو پھر تو واقعی وہ الزام درست ہے مگر وہ شامل ہی نہیں اور اس سے بھی بڑا جواب یہ ہے کہ آجر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن لکھے گئے تھے وہ اب تک محفوظ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن محفوظ ہے اے یہاں چلے جائیے اے لندن انڈیا آفس لائبریری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اپنے دسپ مبارک کا قرآن محفوظ ہے اور اس کے آخر پہ لکھا ہوا ہے کا الحسن حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا کہیں یہ چیز نہیں تو جن کا وہ نام لیتے ہیں انہوں نے جو قرآن لکھے انہوں نے بھی نہیں لکھی تو اس, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ رضی اللہ ان کو اس کی تلاوت کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں پڑھی جاتی تھی ایک دوسرے کو بتائی جاتی تھی کہ بھی یہ قرآن میں تھی آئی اتنی سی بات اور تیسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ پانچ والا حکم بھی منسوخ ہو گیا اسی لیے حنفی ف یہ کہتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی دودھ کا اگر بچے کے حلق سے نیچے چلا جائے گا تو اس کی ماں قرار پائی کی. یہ پانچ والا حکم بھی منسوخ ہو گیا تو یہ دلیل ہے اس کی کہ ایسی آیات جن میں حکم بھی اٹھ گیا تلاوت بھی اٹھ گئی دونوں چیزیں اللہ نے کرتے کر دی سمجھ آ رہی بات اس موضوع پر ناسک اور منسوخ کی بحث پر بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور بہت کچھ لکھا ہے ابو داود رحمت اللہ علیہ یہ جن کی حدیث کی کتاب ہے انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے کہ قرآن میں کیا چیز کس چیز نے کینسل کی منسوخ کی ابن عربی نے کتاب لکھی اور ان کی کتاب چھپ بھی گئی تھی ابن جوزی نے لکھی ہے وہ بھی چھپ گئی ہے ابن لمباری نے لکھی ہے وہ بھی چھپ گئی ہے ہر زمانے میں مفسرین اس پہ لکھتے رہیں خیال نہیں رہا نہیں تو گنتے ان باتوں کو کہ کتنی ہو گئی ایک بات اور بھی دیکھیے کہ اب جو موجودہ قرآن پاک ہمارے پاس ہے یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے لکھا گیا ہے اس میں احکامات کیسے ایک دوسرے سے منسوخ ہوتے ہیں اس کے لیے آپ سورہ بقرہ دیکھیے اس میں ایک حکم کو دوسرے حکم نے کیسے منسوخ کیا ہے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں ایک سو چوراسی نمبر آئے تھے ون ایٹی فور جہاں تک سمجھ آ گئی ہو تو بات آگے کریں نہ آئی ہو تو پھر اسے دہرائیں سمجھ آ رہی باتیں ہماری ٹھیک ہے اچھا ون ایٹی فور میں دیکھیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ایٹی تھری سے دیکھ لیں رقو جہاں سے شروع ہو رہا ہے یا یو لدینا منو کو تباڑ ایک ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کماقتبازین امن من کم جیسے کہ روزے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلوں پر پچھلی امتوں پہ لا الگ تک تم تکوا والے بن جاؤ ایاماد کچھ دن ہیں مقرر تیس یا انتیس دن جتنا رمضان کا چاند ہوا فمن کا نم ان کم مریضن سو جو کوئی آدمی تم میں سے مریض ہو اوالا سفرن یا وہ سفر پہ ہو من ایام اخر وہ دوسرے دنوں میں یہ روزے رکھ لے والین یوتیقو نہ اور جو لوگ ان روزوں کو پورا کر سکتے ہیں فدیت ان و مسکین وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں جو روزے رکھ سکتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں روزہ نہ رکھیں پمن پتوا خیرن فو خیر اور جو نیکی کا کام کرے گا اس کے لیے بہت اچھا ہے ایک تو ہو گئی یہ آیت اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہو گئی کہ روزہ نہ رکھو اور تم کیا کرو فدیہ دے دیا کرو یہ حکم آیا اب مفسرین کو اس پہ بحث کرنی پڑی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دیا ہے کہ روزہ نہ رکھو فدیہ دے دیا کرو اور اس کے فوراً بعد جو 185 نمبر آیت آئی ہے وہ ذرا آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاہر رمضان الزی انزل الق قرآن اور رمضان کا مہینہ مبارک ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا خد الناس اور قرآن پوری انسانیت کے لیے رہنما وبی ناطمن الدا اور واضح دلائل ہے اس میں اگر تم ہدایت پہ چلنا چاہو ولف اور قرآن فرق کرنے والا ہے کفر اور باطل اور حق کے درمیان ہمن من کو مشاہرہ اور تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے پل ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے نا اس ٹکڑے نے اس اجازت کو منسوخ کر دیا ختم کر دی یہ بعد میں نازل ہوئی یہ آیت بعد میں نازل ہوئی آگے والی اور پیچھے والی پہلے نازل ہوئی تھی تو ابتدائی دور میں یہ اجازت تھی کہ تم لوگ کیا کرو فدیہ دے دیا کرو روزہ نہ رکھو تو فدیا دے دو اور پھر شاید نے فمن شاہد امن کو مشاہرہ مش فل یہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے اس اجازت کو کینسل کر دیا اب کوئی صورت نہیں رہی ہے روزہ بہرحال رکھنا ہی یہ سمجھ میں آئی کہ ایسے وہ کہتے تھے کینسل ہوتی ہیں ایک اور چیز آپ دیکھیے دوسری مثال سے آپ سے عرض کریں سورہ مزمل میں دیکھیے انتیسویں پارے میں سورہ مزمل ہے اسے آپ دیکھیے سیونٹی تھری نمبر سورہ آخری آیت سورہ مزمل ان ربا کا یا عالم ان کا آخری آیت ہے بیسویں 20 ملی اچھا ان ربا کا یا و انا کا تقوم و من انسل و اور آپ کا پرردگار خوب جانتا ہے کہ آپ رات کو جو کھڑے ہوتے ہیں اتنے حصے میں رات کے تیسرے حصے میں وہ کبھی اس کے رات کے آدھے حصے تک آپ کھڑے رہتے ہیں و سولو و سولو اور اس کے تیسرے حصے تک کھڑے رہتے ہیں آپ تہجد پڑھتے رہتے ہیں بتا عفتمن اللہ زینا اور جو آپ کے ساتھ ایک گروہ ہے مخلص مسلمانوں کا یہ بھی رات کو تحجد میں کھڑے رہتے ہیں ولہ ونہار علما اللہ تو اور اللہ نے اب جان لیا کہ اتنی زیادہ عبادت ہر وقت ہر رات میں نہیں ہو سکتی فتح علیکم اللہ نے تم پہ مہربانی کی فکرسر القرآن تو قرآن پڑھا کرو اتنا جتنا کہ تم پڑھ سکتے ہو یہ فکر عما تسرا میر القرآن جو ہے نا کہ نماز میں اتنا قرآن پڑھو جتنا تم پڑھ سکتے ہو یہ تو حکم ہو گیا عام ایک آدمی دس پارے پڑھ سکتا ہے ایک آدمی ایک ہی آیت پڑھ سکتا ہے اس نساکت کو ذرا سمجھیے گا یا آگے چل کے ابھی ایک اور بات کرتے ہیں اس میں کام آئے گی پرانے حضرات نے یہ کہا کہ یہ تو آیت ہو گئی منسوخ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا تو سورہ فاتحہ ہر ایک کو پڑھنی ہے چونکہ تو وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے وجوب نے اس کے واجب اور ضروری ہونے نے اس آیت کو منسوخ کر دیا کہ ماں تیسر امر القرآن قرآن جتنا آتا ہے تم بس اتنا پڑھ لیا کرو تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھا کرو تو یہ منسوخ ہوگی یہ رائے ہم نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو پچھلے پرانے مفسرین تھے آگے دیکھیے عالمان سے یقون امین کمرہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ آخر اون یبون اف اور کچھ زمین میں کاروبار تجارت کرتے ہیں رسک کماتے ہیں یبتغون من فضل اللہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں روزی و آخر اون فی النفی اللہ اور کچھ ہیں جو راستے میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جہاد کرتے ہیں یہ ہے ہستے عمر رضی اللہ عنہ کا استدلال اتنی گہری سمجھتی ان کی ان کے فتوے پڑھ کے احساس ہوتا ہے کہ ہم تو سو بار چھوڑ ہزار بار بھی روز قرآن پڑھتے رہے تو ہمارے دماغ میں وہ بات نہیں آ سکتی انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں یا اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کا رزق کماتے ہوئے میری موت آ جائے میں لست تو ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے یہ بھی اللہ کیاں یہاں اجر دے گی اور شہادت سے بہتر اجر دے گی فرمایا میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں یا میں اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے حلال کا رزق کما ہوں اس میں میری موت آ جائے فرمایا اللہ علی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور مجھے یہ کمانا رزق کا یہ زیادہ اللہ کا قرب دے گا بنسبت جہاد اور پھر اسے عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا آخرون فل ارد یب من فضل اللہ کہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں وہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جہاد کا ذکر کیا ہے تو خدا کا ان لوگوں کو ترجیح دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے نمبر پہ وہ ہیں دوسرے نمبر پہ وہ یہ آسانی سے سے نہیں اترتا اس لیے کہ جس قوم کو غذا ناروں کی ملی ہو نا تو وہ چاہتے ہیں ہر چیز اپنے جذبات میں کریں کوئی ڈھنگ کی بات نہ کریں بس جو جذبات ابھارنے والی چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے اور زندگیاں کبھی سنجیدگی سے ایسے گزرتی ہیں آگے دیکھیے وہ آ کر انہیں جو کاتل فکر او مات یسر من ہو اور قرآن سے پڑھو نماز میں جتنا تمہیں میسر ہو جتنا تم پڑھ سکتے ہو دیکھا آپ نے اس کو کس چیز نے کینسل کر دیا حدیث نے متقدمین کی پرانے حضرات کی رائے یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں قرآن کا حکم یہ ہوا کہ جتنا قرآن پڑھ لو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے اس چیز کو منسوخ کر دیا سارا قرآن نہیں پڑھا جا سکتا وہ کہتے ہیں بس جتنا پڑھنا ہے تم پڑھو تو سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے یہ ہو گئی بات اچھا صاحب یہ تو رائے تھی ان حضرات کی جو پچھلے تھے ایک نئی بات اور ارض کریں ذرہ برابر کہیں تغیر آ جاتا تھا ذرہ برابر بھی کوئی آیت کسی آیت سے ٹکراتی بھی محسوس ہوتی تھی تو وہ فوراً حکم لگاتے تھے کہ یہ آیت منسوخ ہے اس کا حکم فلانچ کا آگے ابھی چند دن پہلے وہ آیت گزری تھی نا کہ لوگوں سے اچھی طرح بات کرو اور یہ وہ تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ آیت منسوخ نہیں ہے کچھ لوگ اس کے قائل ہیں اور کسی نے کہا کہ آیت منسوخ نہیں ہے اور جہاد کی آیات سے وہ منسوخ باز میں کرا دی تھی کس کا قول بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ منسوخ نہیں ہے دیکھ لیجیے کہیں لکھا ہوا اچھا یہ ہم بتائیں کل کی بات ہے کہ برسوں کی بات ہے <تصفح> <تصفح> Hmm. تو آپ ہی بتائیے ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ تعلیم ہے واضح نہیں کہ آپ اسے انجوائے کریں آئیں پڑھیں چلے جائیں آئے نہ آئے اگر پڑھ ہے تو آپ سنجیدگی سے اسے پڑھیے ہمیں بتائیے ہم نے کس کے متعلق کہا تھا کہ یہ آئے تو انہوں نے فرمایا منسوخ نہیں تو نو پچیس ہوئے ہیں بیٹھے ہیں ہی. وقت ہم نے کہا تھا اسے یاد رکھیے گا آگے چل دیکھ جگہ کام آئے گی وہ یہی مقام تھا آئٹ نمبر تراسی میں یہ بحث تھی ایٹی تھری میں چلیے اب بتائیے صاحب کہاں سے آ لو دیتے بہتر حوالے بس جدید رحمت اللہ کا حوالہ دے دو کہ کہیں تو آیا ہی ہوگا کسی نے تو لکھا ہوگا اچھا نہیں ملا ہے نا اچھا ہم بتا دیتے ہیں ہم نے یہاں پہ قول نقل کیا تھا امام باقر رحمت اللہ علیہ یاد آ گیا لکھا ہوا اچھا تو پہلے کیا چشمہ نہیں تھا یہ ہے امام باقر رحمت اللہ علیہ کا قول تھا دیکھو بھائی ہم آپ سے پہلے بھی کہتے ہیں اب بھی کہتے ہیں کہ یہ تعلیم ہے کوئی واز نہیں ہے کہ بولی صاحب نے واز کیا بڑی لچھے دار تقریر ہوئی جذبات کی باتیں اٹھ کے چلے گئے یہ وہ چیزیں نہیں آپ اسے کھیل تماشے کی باتیں نہ بنائیے یہ میرے لیے بھی تکلیف دہ چیز ہے اور کوئی آدمی سنجیدگی سے ایسے نہ پڑھتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بہت سی چیزیں ہم بھی کہیں گے وقت کسی طرح گزرے اور گھر چلے صحیح ہے اور میں تو اللہ کا شکر ہے اس کا بھی قائل ہوں کہ وقت گزرے گھر چلے اس لیے کہ نہ لینا نہ دینا آدمی جوتے پہنتا ہے گھر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس اسے ایسے نہیں کہ آئے مزے میں اور بس سن کے گئے تعلیم ہے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو بسم اللہ میں آزم ہوں اگر ایسی حرکتیں ہیں تو بالکل مت آئیے کل سے امام باقر رحمت اللہ نے اس آیت کے متعلق کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے کس سے منسوخ ہے انہوں نے کہا جہاد کی آیات سے منسوخ ہے یہ اچھی طرح اس بات کو سمجھیے کہ پرانے مفسرین جو تھے ذرہ بھی آیت میں کہیں بھی ذرہ برابر بھی تبدیلی آ جائے فورن حکم لگا دیتے تھے کہ منسوخ جہاد کی آیات تھی ان سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں سے اچھی طرح باتیں کیا کیجئے اور لوگوں کے ساتھ درگزر کرتے رہیے فافو لوگوں کو معاف کرتے رہیے یہ جب چیزیں نازل ہوئی نا کہ لوگوں کو معاف کرتے رہیے اور درگزر کرتے رہیے اور اس کے بعد آ گیا حکم جہاد کا تو مفصرین نے کہا یہ جتنی معافی کی آیاتیں جہاد کی آیات نے منسوخ کر یہ مطلقن تغیر صرف تغیر آیت کا بدل جانا حکم کا بدل جانا اس سے وہ کہتے تھے یہ منسوخ ہو گئی اور یہ متقدمین کے ہاں تھا اور اسی لیے پھر انہوں نے جب قرآن کی منسوخ آیات لکھنی شروع کی ہیں تو پانچ سو آیات لکھی گئی سب قرآن کی آیات منسوخ یہ بہت بڑی چیز تھی پانچ سو آیات کو انہوں نے لکھا انہوں نے کہا ان آیات کی تلاوت باقی حکم اٹھ گیا ابن جوزی نے لکھا اور اور بیسیوں بی آدمی لکھا ابو عبید نے لکھا ابو داود رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے لکھا سب نے لکھا یہ اب تک کتابیں چھپی ہوئی مل جاتی حضرت تک جب یہ بات پہنچی شاہ بلی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تک تو شاہ صاحب نے ایک نیا انداز اختیار کیا اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے ٹھوک بچا کر لکھتے ہیں اور اس آدمی کو اللہ نے جتنی مقبولیت دی اس سے پتہ چلتا ہے ان کے دعوے بالکل درست تھے دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں مگر بعد میں جو ہسٹری میں چیزیں آتی ہیں وہ ڈسائڈ کرتی ہیں کہ کون آدمی کس مقام پہ کھڑا تھا شاہ ولی اللہ صاحب نے الفوز الکبیر میں ایک جگہ لکھا کہ میں براہ راست اللہ کا شاگردوں قرآن پاک سمجھنے میں جس طرح مجھے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی اجازت دی یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اگر خدا کی ذرہ بھی معرفت حاصل ہو کہ اللہ اللہ ہے تو آدمی کاپ جاتا ہے کہ اللہ سے ایسا تعلق شاہ صاحب نے لکھا شاہ صاحب نے پھر اس پہ بحث کی اور وہ کہتے ہیں کہ متلکن کسی حکم کا بدل جانا کنسلیشن کے معنی میں نہیں لینا چاہیے اور انہوں نے پھر اس پر بحث کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ پانچ سو آیات پر بحث کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہ بیس آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہیں اور اس کے علاوہ چار سو اسی آیات ایسی ہیں جن میں منسوخ ہونے کی کوئی بات نہیں اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی آیت میں اگر اس کے کسی بھی حصے پر عمل ہو سکتا ہے تو ہم اسے کیوں منسوخ سمجھیں سمجھ اور اس کی مثال آپ دیکھیے وہ سورہ بقرہ کی وہی آئے جو ابھی آپ کو بتائی تھی نا دو سو پچاسی نمبر آئے اسے نکالیے اس سے شاہ صاحب کی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ اللہ کیا تھی ایک سو پچاسی تھی شاید. ہاں ایک سو پچاسی تھی جی اچھا انہوں نے کہا یہ جو آئے کریمہ ہے کہ اللہ کا اعلیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک سو پچاسی نمبر آئے جی ہاں دوسرے پارے میں نا سرح بکرے میں ایا کہ یہ کچھ محدود مدت ہے کچھ گنے ہوئے دن ہیں جن میں تم نے روزے رکھنے ہیں فمن کا منکم ان کو مریض سو جو آدمی تم میں سے مریض ہے اوالا سفر سفرین یا سفر پہ جامن اخر وہ رمضان کے روزے پھر کسی وقت رکھ لے فمن تطوا خیر یوتی کوں اور جو لوگ یوتی نہ ہوں رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے فدیت ان و مسکین وہ فدیہ دے دیں ایک مسکین کے کھانا دے دیں پہلے ہم نے بھی پڑھا اور اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ مفسرین نے کہا اور ترجمہ کرنے والوں نے کہ جو روزہ نہ رکھنا چاہے ٹھیک اور اس کو منسوخ کر دیا اگلی آیتیں کہ منشاہدہ ان کو مشاہ رفل یسم کہ جو کوئی تمہیں اس مہینے کو پائے گا اس جائیے روزہ ضرور رکھے یہی منسوخ ہو گیا نا یہی کہا تھا نا شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں کہ نہ ہو اور جس آدمی کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہے بہت دشوار ہے فدیت ان و مسکین وہ آدمی ایک کا کھانا دے دے آیت بھی اپنی جگہ پر برقرار رہی اور وہ جو ہے کہ پمن شاہد امن کم وہ بھی اپنی جگہ پہ برقرار رہی تو اس میں کینسل ہونے کی بات ہی کیا ہے آئی سمجھ شاہ صاحب نے کا جو ترجمہ کیا ہے عربی کے متعدد چیزیں انہوں نے نقل کی ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھنا بہت ہی دشوار محسوس کرتا ہے اسی برس کا ہو گیا ہے اب وہ روزے ہی کیوں رکھے اس بےچارے کے لیے بڑی دقت ہے یہ شوگر ہو گئی کسی انسان کو تو اس انسان کے لیے بڑی دقت ہے روزے کا رکھنا ہارٹ کا پیشنٹ ہے گردے کا ہے کڈنی میں کئی مرتبہ ہوتا ہے پانی سے مسلسل پینا پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یو ہو وہ انسان جو بڑی مشقت سے روزہ رکھتا ہے اٹھاتا ہے اسے روزے کو پھر دن و مسکین وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے دیکھا آپ نے اس طرح ایک اور آیت دیکھیے آپ کو مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے ایک اور مثال دیتے ہیں اسی میں ہے سورہ میں سورہ میں جہاں خواتین کے مسائل کا ذکر آتا ہے وہاں پر ہے یہ ہے دوسرا پارہ سورہ بکرا اور آیت نمبر دو سو چالیس بلزین یا تو وہ فون من کو دیکھیے سرح بکرا دوسرا پارہ اور آیت نمبر دو دو سو چالیس بلزینہ یو توفع اور تم مردوں میں سے جس کی وفات ہو جائے وہ یزروں نہ اور بیویاں اپنے بعد چھوڑ جائیں بیوہ ہوں عورتیں دو سو, دو سو چالیس نمبر آئی سورہ بکر اور بیویاں رہ جائیں وسیعت اللہ ازواجیم انہیں چاہیے کہ وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے متعن فائدہ اٹھانے کی زندگی بسر کرنے کی ایک سال تک غیر اخراج کہ تمہارے گھر سے وہ نہ نکالی جائے ایک سال کے لیے وہ وصیت کر کے جاؤ کہ تمہاری بیوہ کو نہ نکالیں ان خرچ اور اگر وہ خواتین اپنی مرضی سے جانا چاہیں پلا جنا علیکم تو کوئی حرج نہیں ہے فیما فالنفی ان پہننا اگر وہ اپنا نکاح کہیں کرنا چاہتی ہیں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے معروف لیکن قائد طریقے کے مطابق گنا نکاح ہونا چاہیے لیاز بل گنا نہ ہو بل عزیز الحکیم اللہ بڑا غالب ہے حکمت والا اس آیت سے یہ پتا چلا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے لیے یہ وسیعت کرے کہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ جو گھر ہے ایک سال کے لیے میری بیوی اس جگہ پر رہے گی اپنے ماں باپ کے متعلق وہ کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ میری اہلیہ جو ہے بیوہ اگر ہو جو ہو گئی ہے تو اسے ایک سال تک آپ اس گھر سے نہیں نکالیں پرانے مفسرین کہتے تھے یہ کہ آیت منسوخ ہو گئی وہ کہتے تھے منسوخ ہوئی ہے وراثت کی آیات سے کہ جب وراثت تقسیم ہو گئی تو اس عورت کے لیے اب کیا ہے وراثت اسے مل گئی اب یہ دوسرا نکاح کر لے اپنے ماں باپ کے جائے یا شور نے الگ مکان دے دیا جو بھی کیا ہے لیکن وراثت کی تقسیم نے اس آیت کو منسوخ کر دی. اسی لیے اس پہ کہیں بھی عمل نہیں رہا مسلم سوسائٹی میں دیکھ لیں کہیں بھی نہیں ہوتا شاید آپ میں سے بہت سے ہوں جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ سنا ہو کہ وہ ایک سال کی وصیت کر کے جائیں پرانے حضرات کہتے تھے یہ منسوخ ہو گئی شاہ ولی اللہ صاحب رحمتہ اللہ جب یہ بات آئی تو شاہ صاحب نے فرمایا ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ وسیعت کرنا فرض تو ہے نہیں مناسب ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو کہتے مستحب ہے بہتر ہے کہ کہے میری بہلیاں ان کا خیال رکھنا ایک سال تک انہیں گھر سے نہ جانے دیں گے ہی رہے تو وہ کہتے ہیں وہ وسیعت کا حکم بھی اپنی جگہ پر قائم رہا اور ہم نے اسے فرض کے درجے سے اتار کر مستحب بہتر کے درجے میں لے آئے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ ایسے کہہ دے بس تو وہ کہتے ہیں پھر تو منسوخی نہیں ہوئی کیونکہ فرض بھی ایک حکم ہے سنت بھی ایک حکم ہے مستحب بھی ایک حکم ہے مکرو بھی ایک حکم ہے حرام بھی ایک حکم ہے تو حرام میں مکرو میں بڑا فرق ہے اسی طرح فرض کسی چیز کا ہونا اور کسی چیز کا نفل ہونا بہتر ہونا بڑا فرق ہے اس میں لیکن حکم تو بہرحال شریعت کا ہے نا تو وہ کہتے ہیں اس شاید کو ہم یوں کہیں گے کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہونے لگے تو اور بیویاں اس کے پیچھے ہوں دیکھ لو ایک نکاح فرمایا ضرور ازواجن کئی بیویاں چھوڑ کے مرے وصیت اللہ ازواج تو اپنی بیویوں کے لیے وہ وصیت کر دے کہ متان للہ غیر اخراج کہ ایک سال تک انہیں اس گھر سے نہ نکالا جائے تو یہ وہ مستحب کے درجے میں لے آتے ہیں وہ کہتے ہیں منسوخ نہیں رہی سمجھ آئی بات یہ دوسرا مسئلہ دوسری مثال ہم نے آپ کو دی ایک اور بات اور وہ یہ ہے کہ یہ تو نسخ قرآن کا ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ کرتی ہے کیا اللہ کی کتاب کو سنت بھی منسوخ کر سکتی ہے یا نہیں یہ ہے مارکا تلارہ مسئلہ اور بہت سے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت کو سنت منسوخ نہیں کر سکتی یہ مستقل فکاہا کا مذہب ہے مگر حنفی فکاہ کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے ایک حکم کو عام کیا ہے پکا فکر مات یسر القرآن قرآن جتنا چاہو پڑھو جتنا تمہیں آتا ہے حدیث کو بشرتے کے حدیث متواتر ہو حدیث اتنی زبردست ہو کہ اس کا انکار نہ کیا جا سکے وہ قرآن کے اس حکم کو مقیت کر دے گی اس کے لیے قید لگا دے گی کہ قرآن نے تو کہا جتنا مرضی تم پڑھ لو حدیث کہتی ہے فاتحہ پڑھو تو وہ کہتے ہیں اگر آپ منسوخ اس معنی میں لیتے ہیں تو پھر سنت قرآن کو منسوخ کر سکتی یہ نفی نے بہت طویل بحث اس پہ کی ہے اور فکہ اس بات کے قائل ہوئے کہ قرآن کوئی, کوئی حکم جنرلی ہے تو اس کو, اس کو سپیشلائزیشن کے لئے کسی چیز کی تخصیص کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ایک تو بات یہ اور آخری بات آپ سے عرض کریں اس بحث میں کہ نس منسوخ ہونا اس کا ایک طرح سے اور مفسرین نے جائزہ لیا یہ اتنی مشکل چیزیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان وہ قرآن پاک کی آیات کو پوچھتے تھے کہیں منسوخ تو نہیں اور یہاں حنیفا رحمتہ اللہ عر کے متعلق متعدد لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ جس انسان کو دیکھا کہ اسے ہر وقت فکر رہتی تھی کہ کوئی حدیث کسی حدیث سے منسوخ تو نہیں ہے ماں بونیفا رحمت اللہ آرے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آخری فیل مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فیل کیا تھا کیونکہ حدیث بھی حدیث کو کینسل کرتی اس بات کو بھی بیان کرتے متاخرین نے شاہ اللہ صاحب رحمت اللہ عرے نے پانچ سو آیات پہ جہاں بحث کی ہے وہ اپنے اس اصول کے مطابق حل کرتے چلے گئے ہیں اور انشاءاللہ جب فوض کبیر پڑھیں گے یا یہ آیات آتی جائیں گی تو ہم آپ سے عرض کریں گے کہ شاہ صاحب نے اسے کس اصول کے تحت حل کیا ہے ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام ہے ہر چیز میں تصوف حدیث فقہ تاریخ عربیت لغت اللہ جانے اس انسان میں کتنے علوم خدا نے جمع کر دیے تھے ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھاؤ کسی آدمی نے تو وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پلہ لوگوں میں سے تھے بس بدقسمتی اتنی تھی کہ وہ دلی میں پیدا ہو گئے اور بدقسمتی ایسی تھی اسمت کی کہ اس وقت پیدا ہوئے جب زوال ہو گیا تھا شاہ صاحب پچھلے زمانوں میں کہیں پیدا ہوئے ہوتے تو لوگ ان کو سر آنکھوں پہ اٹھاتے اور ان کی کتابوں پہ تحقیق کرتے اب تک شاہ صاحب رحمت اللہ کی کتابیں ساری نہیں چھپیں مختوطیں موجود ہیں ہندوستان کی کتنی لائبریریز میں چیزیں پڑھی ہیں اور کوئی فکر نہیں وہاں کے مسلمانوں کو کہ ان کی کتابوں کو چھپوائیں بس ان سے پیسے خرچ کرواؤ شادیوں پہ ہاں ہاں یہ حیدرآباد والے جو ولیمہ کرتے ہیں ایک ایک ولیمے میں کتنے لوگوں کو بلاتے ہیں اس پہ پیسے خرچ کرواؤ اور جو کچھ پیسہ رہ جائے ان سے کہو اس پہ مقدمہ کر دیں عدالت کے جھگڑے پیسے اس میں خرچ ہو گئے مسلمانوں کے تحقیقی کام نہیں کیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک اور چیز بھی لکھی ہے اس کو ذرا سا آپ سمجھیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کتاب کا نسخ اور کتاب کا منسوخ ہونا وہ کہتے ہیں مطلق کو مقیت کرنا یعنی جو چیز وہی وہی آسان جملہ جو پہلے آپ سے کہا ہے کہ وہ جنرل ہے ایک کھلا حکم ہے کہ تم میں سے جو روزہ نہیں رکھتا فدیہ دے دے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کا مطلب ہے روزہ رکھ نہیں سکتا وہ فدیہ دے دے تو وہ کہتے ہیں پہلے مطلق حکم تھا اب ہم نے اسے مقید کر دیا ہے شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پرانے لوگوں کے ہاں نسخ تھا ہم اس کو نسخ نہیں سمجھتے ہم کہتے ہیں کہ مدت متعین جو ہوتی ہے وہ, وہ, وہ جو قیود ہوتی ہیں متعین جس جن جن قید کے ساتھ وہ چیز ہوتی ہے وہ قید ختم ہو گئی کہ پہلے اجازت تھی پھر اس کے بعد قیود لگا دی پابندیاں لگا دیں بس اتنا سا نسخ یہ ان حضرات کا مانا ہے اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مطلق اور غیر مقید کو محدود اور مقید کر دینا قید میں لے آنا یہ چیزیں اور کوئی بات یہ سمجھ میں آئی ہم؟ نہیں آئی ہے مشکل چیز اسے پھر سنیے گا اس میں سے وہ نکال دینا حصہ یار لوگ کہیں گے ایسا بد اخلاق تھا وہ حصہ نکال دینا اچھا ایک چیز اور وہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک کی آیات کی آپ نے دیکھی ہیں چیزیں حدیث کا علم اس سے زیادہ باریک ہے حدیث کا علم اس سے زیادہ باریک ہے کہ حدیث میں کوئی حدیث دوسری حدیث کو کینسل کرتی ہے یا نہیں یہ ایسا علم ہے جس پہ اگرچہ کم لکھا گیا اب تک لکھنے والوں نے لیکن وہ علم بڑا زبردست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے تھے پھر کچھ عرصے کے بعد اس حکم کو منسوخ فرما دیتے تھے اب یہ اختلاف لوگوں میں ہوا کہ اس پہلے حکم پہ عمل کرنا ہے یا دوسرے حکم پہ جن لوگوں کو پہلا حکم نظر آیا انہوں نے اس پہ عمل کیا جنہیں دوسرا حکم نظر آیا انہوں نے دوسرے پہ عمل کیا تو یہ اس وجہ سے بھی فکہ کا جو اختلاف ہے نا اجتہاد کا وہ اس وجہ سے بھی ہوا مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہ یہ یہ برتن ہیں ان کو گھروں میں نہیں رکھنا صحابہ رضی اللہ عنہ جب شراب کی آیات نازل ہوئی ہیں تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ یہ برتن ہیں خاص برتن بنائے جاتے تھے شراب پینے کے لیے آپ نے فرمایا انہیں بھی گھروں سے نکال دو تو انہیں نکال کے پھینک دیے پانچ سات سال بعد چار سال بعد کسی نے آ کے پھر پوچھا نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کچھ لوگ انہوں نے کہا اللہ کے رسول شراب تو ہم چھوڑ دیں وہ برتن بھی آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں برتنوں کو تم استعمال کر سکتے تو جو پہلا حکم تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ اچھی طرح شراب کی نفرت طبیعت میں بیٹھ جائے کہیں ایسے نہ اور پینا شروع کر دیں اور دوسرے حکم میں جب مسلمانوں میں نفرت بیٹھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن ہی ہے بس اس استعمال کرو کیوں پھینکے تو اس دوسری حدیث نے پہلی حدیث کو کینسل کر دی اس طرح کی دو چار نہیں دس بیس نہیں سو حدیثیں مل جائیں گی سینکڑوں حدیثیں مل جائیں جن میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا اور پھر اسے منسوخ کر دی عالیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے چیزیں منسوخ ہو گئیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے اجتحاد سے چیزیں منسوخ ہو گئیں بہت چیزیں مثلا آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا تو استبرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز اگر کھائی جائے تو اس پہ وضو کرنا ضروری ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امام احمد ابن حمبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسئلہ تھا استبرا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھایا اور پھر اس کے بعد وضو فرمایا تو اس لیے آگ پہ پکڑی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا حضرت عبداللہ اللہ اتنے باس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا چچا پھر تو گرم پانی سے وضو ہو گئی نہیں تو حسط برار رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے پھر تھوڑی دیر بات کہنے لگے بھتیجے اگر حدیثیں سننی ہے تو ضرور سنو اور حجتیں کرنی ہے تو اٹھو یہاں حضرت اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ایسی بات نہیں انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اور وضو کی ضرورت تھی جا کے وضو کر لیا تو ابو رہا رضی اللہ عنہ آگے پیچھے ان دونوں افعال کو دیکھا انہوں نے تو انہوں نے نتیجہ نکالا کہ آگ پہ چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ گدنا وزو کا اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تک جب یہ باتیں پہنچی انہوں نے کہا میں پھر بھی یہی فتویٰ دیتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ وزو کل باقی کوئی امام میں سے فتوا نہیں دیتا حدیث میں بھی اسی طرح چیزیں ناسخ اور منسوخ چلتی ہیں اور بہت دقیق علم ہے بہت باریک علم اس کو اس پہ کم لکھا گیا ہے اردو میں تو ہے ہی کچھ نہیں لٹریچر میں اور انگلش تو بہت ہی ابھی تو زبان ہی نہیں شروع ہوئی علم میں اردو میں بھی نہیں ہے عربوں, عربوں نے اس پہ کام کیا ہے پرانے متقدمین نے کام کیا ہے مگر منسوخ ہوتے ہیں چیزیں یہ سمجھ میں آگئی بات اب دیکھیے جہاں پہ آیات ایسی آئیں گی جو شاہ صاحب نے لکھے ہیں رحمت اللہ نے یا مفسرین لکھتے ہیں اس پہ بات کریں گے اللہ نے فرمایا ماں ننسخ آیت اور کوئی آیت جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں او انصا یا اسے کیا کر دیتے ہیں بھلا دیتے ہیں انسا انسا کا مطلب عربی میں کسی چیز کا پھول جانا نسیان حضور حضور صلی اللہ علسم کے ساتھ دونوں طرح واقعات پیش آئے ہیں حضیث میں آتا ہے آپ نے نماز پڑھائی اور جب بار رشیف لائے نماز پڑھا کے تو اس سے رضی اللہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول فلاں آیت کیا منسوخ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں انہوں نے کہا آپ نے صورت پڑھی ہے اور اس میں یہ آیت آپ نے چھوڑ دی تو میں سمجھا منسوخ ہو گئی آپ نے فرمایا اللہ رحم کرے اس پہ جس نے مجھے یاد دلا دیا اور پھر آپ نے فرمایا وہ آئے محکم ہے اپنے جگہ پہ قائم ہے میں بھول گیا پڑھنا اور دوسری طرح بھی ہوا ہے کہ صحابہ رضی اللہ علوم کہتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور پوری سورت ہی بھول گئی حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن ایک آدمی نے آ کے کہا اللہ کے رسول میں رات نماز کے لیے کھڑا ہوا اور پوری سورت جو مجھے یاد تھی بھول گئی مجھے حیرت ہے یہ کیا ہوا ایک اور آدمی کھڑا ہوا اسے کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ بھی رات یہی واقعہ پیش آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان دونوں صورتوں کو اٹھا لیا یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ ون یہ جو دعائے قنوت ہے یہ حقیقت میں سورت تھی قرآن کی یہ وہی نازل ہوئی تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا نام ہم نے رکھا تھا نافد و نافد اس میں آتا ہے نا اور ہم خدمت کرتے ہیں ناقف وہ کہتے تھے اس صورت کا نام تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اللہ نے قرآن سے خارج کر دیا اس کو منسوخ کر دیا تو اس دعا کو ہم نے قنوت کو وطر میں رکھ لیا یہ جب آپ ہسٹری پڑھیں گے ساری تاریخ اس زمانے میں نازل ہونے کی سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی اور ننسیا یا ہم کسی آئے کو بھلا دیتے ہیں ناتی تی بخیر منہا ہم اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں ہم اس سے اچھی چیز لے آتے ہیں اگر تفسیر یہ کی جائے کہ تورات کی کوئی چیز منسوخ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہو قرآن میں اس سے بہتر چیز لے آتے ہیں اور اگر قرآن ہی مانا جائے تو مطلب یہ کہ جس چیز کو ہم نے کینسل کیا ہے وہ وقت پورا ہو گیا اس لیے بڑے کام کی بات ان نے لکھی ہے جو کہتے ہیں کہ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ مدت حکم بیان کرنا کہ اس حکم کی مدت کتنی ہے بہت عمدہ باد کئی ہزار صفحات کے بعد جس پر پڑ پڑھ پڑ لکھ کے اور بحث کر کے جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ کہتے ہیں نسخ کا مطلب یہ ہے کہ حکم کی مدت بیان کرنا کہ اتنی مدت تک عمل ہو گیا ہے بس آج کے بعد یہ حکم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو پڑھو اور جب ہجرت ہوئی سولہ یا سترہ مہینے سولہ مہینے اور دس دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ سے حکم آ گیا کہ نہیں اب بیت اللہ کی رقم کر کے نماز پڑھو تو نسخ کا مطلب حکم کی مدت بیان کرنا کہ یہ حکم جو تھا وہ اتنی مدت کے لیے تھا بس اس کے بعد دوسرا حکم آ گیا یہ کی ہے کام کی بات بہت حضرات نے اور مسدیہ یہاں ہم اسی جیسا حکم لے آتے ہیں یہودیوں کو اگر اس آیت کو اس تفسیر کے مطابق مانا جائے تو مفسرین نے اچھی تفسیر اس کی, کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ تورات میں احکامات تھے اور قرآن ان احکامات کو کینسل کرتا چلا جا رہا ہے اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہم کوئی بھی آیت جو تورات کی منسوخ کرتے ہیں یا آپ کو بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس سے ملتی جلتی آیت لے آتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اربوں کی سرداری اور دنیا کی قیادت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی یہ تو ان کے ہاتھ میں آ جائے گی تو وہ کچھ کر تو سکتے نہیں تھے انہوں نے شریعت پہ اعتراضات کرنے شروع کیے یہ وہ چیز ہے جو آپ کو پہلے بتائی تھی کہ یہاں ان شبہات کا ازالہ ہے جو یہودیوں نے پھیلا یہ بھی تفصیل کی گئی